فضول تھا عہد وفا کے ہوتے ہوئے فضول تھا عہد وفا کے ہوتے ہوئے سو چپ رہا ستم ناروا کے ہوتے ہوئے گلاف فضول تھا عہد وفا کے ہوتے ہوئے سو چپ رہا ستم ناربا کے ہوتے ہوئے یہ قربتوں میں عجب فاصلے پڑے کہ مجھے یہ جی قربتوں میں عجب فاصلے پڑے کہ مجھے, پڑے کے مجھے ہے آشنا کی طلب آشنا کے ہوتے ہوئے با, با, با. یہ قربتوں میں اچھا عجب فاصلے پڑے کہ مجھے با, با. ہے آشنا کی طلب آشنا کے ہوتے ہوئے وہ ہیلا ہیں جو مجبوریاں شمار کریں وہ ہیلا ہیں جو مجبوریاں شمار کریں چراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے وہ ہیلا گر ہیں جو مجبوریاں شمار کریں چراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے نہ کر کسی پہ بھروسہ کشتیاں ڈوبیں نہ کر کسی پہ بھروسہ کشتیاں ڈوبیں خدا کے ہوتے ہوئے نہ خدا کے ہوتے ہوئے نہ کر کسی پہ بھروسہ کشتیاں ڈوبیں خدا کے ہوتے ہوئے نا خدا کے ہوتے ہوئے مگر یہ اہل ریا کس قدر برہنا ہیں مگر یہ اہل ریا کس کا در برہنا و دل کو اباؤ کبا کے ہوتے ہوئے مگر یہ اہل ریا کس کا در برہنا ہے گلیم و دل کو اباؤ کبا کے ہوتے ہوئے کسے خبر ہے کہ کاسا بدس پھرتے ہیں کسے خبر ہے بہت سے لوگ سروں پر ہما کے ہوتے ہوئے کسے خبر ہے بہت سے لوگ سروں پر ہما کے ہوتے ہوئے